الرحیم رحیم سامع یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این ان اللہ این آدم اے مجھے آدم پسند آیا مجھے پسند آیا, مجھے پسند, آیا مجھے نوح پسند آیا لیکن ری عزمت کے کیا کہنے ہیں کہ ہمارا تو رب نے یہ نہیں کہا اس طبع ابراہیم ابراہیم کو منتخب کیا علی ابراہیم ہم نے ابراہیم کی ساری اولاد کو منتخب کر دیا ہے وہ ابراہیم آج اپنے گھر پیسے ہوئے بیٹھا ہوا بیلی کے کنور سے آواز دکھلی ابراہیم ساری کائنات گھر میں رہ بیٹھے ہمارے گھر پہ بچے کی آواز سے خالی ابراہیم ہمارے گھر میں بچے کی آواز نہیں سے مانا گجرات والے سے تاکہ کیوں آ مل جائے تمہیں کیا ہو گیا کہوں نہ حبیب حدیثا اس کام کو کیا ہو گیا کہاں کے جاتے ہو کام کو کیا ہو گیا آ سکتے کام ہے سننے کی صلاحیت سے آئی دل ہے حقی آواز سمجھنے سے باثر ہے کیا ہو گیا ہے جا کے قبروں سے ان سے لن یخلقو لکھور صبح بن مل گا صبح شی رنگ لن لکھنگ گاؤں پر مکھرو سارے مل کے اکٹھے ہو کے مکھھی کا بنی کر سکتے بچہ کا قرآن؟ تم نے اسلام کا نام لے کے محمد کے قرآن کو محمد کے فرمان کو بدنام کر رکھا کانے کا کی قسم ہے وہ لوگ جن کے پاس رحمت کائلات نہ آئے تھے وہ اتنے مجرم نہ تھے جتنے تم مجرم ہو وہ قیامت کے دن کہیں گے ہمارے پاس تیرا نبی نہیں آیا تھا تم قیامت کے دن کو کیا جواب دے ختم اللہ والا کرو بہن والا سماجی والا تارا کر آنکھوں پہ پارے لگے پتیاں باندھ کے رکھ کے لیے آپ کو کیا جواب ہو گیا کیا جواب ہو گیا تمہارے رب کے کون تمہارے پاس دبی کا فرمان تمہارے پاس کباب اسماعیل کا باپ اس کا بات یاقوب کباب یوسف کباب کہتی ہے گھر میں نہیں شہر بچے کی آواز سے خالی پران منہ کو اوا دے آدم کو اوارتی کہاں رس میرا سال صالحین اللہ بچہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی دے سکتا ہو بچہ میرا سال صالحین اللہ دے رہا ہے تو نبی بنا کے دے کیا کہتا ہے وہی رہی یعنی ان ہوتا ہوا تبدیل فل تجیح رب رمان کے دیکھے تو سر اللہ کیسے مانگے فرمایا جس طرح میرے ابراہیم نے مانگا رب کے حال ہی میرا سال اللہ بے کا دے گی اور نبی صالح ما کا شرما ہو بے غلامی ابھی زبان سے بات نہیں تھی کہ ہم نے اسماعیل کی خوشخبری سنا دی جاؤ دے دیا چھوٹی بھی ہاجرہ کے گھر بچہ ہوا سارا کہنے لگی اگر اس کے گھر ہو سکتا ہے تو میرے گھر کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اس کو بھی دے دے رہا تو کیا فو شرنا ہو بیساک ہم نے کہا دیکھ پھر جس سے مانگا ہے اس کی قدرتوں کو دیکھ تو نے کہا اس کے گھر ہوا میرے گھر کیوں نہیں ہوا اس کو صرف بیٹے کی خوشخبری دی تھی تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری رہتی ہے فوش شرنا ہو میں ساتھ بھی دیا جاقوب بھی دیا اور پھر دینے والے تیرے دینے پہ قربان ایسے وقت میں دیا جبکہ دینے کے لیے تیری بار میں کوئی رکاوٹ لیکن کاف میں کوئی سوچ سکتا بھی خود ماں کہتی ہے علی دو انجواز نہ میرے گھر ہوگا نام تو لیا لیکن پھر جب بشارت ملی تو کہ میرے گھر مجھے بوڑی کا گھر آنے دو آنا میں بوڑھے میرے گھر بچہ باغلی شیخا اس بوڑے کے گھر جس کے بعد ان شر نصیب کون اتا رحمت اللہ وبرکات ہر ایک محل گئی اور تو اس سے کہ جس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی کس سے مانگا ایک اس نے کیا تھا یہ بیماری سے شفا مانگا اللہ بیمار و ہم تو بارگاہ میں بھی نو وہ انتہم الراہ نہیں شفا کا تری اب تو یاد دینے کے لیے کہتے ہیں فلم ہے خدا کا فلان دربار کے نلکے کا پانی پیو شفا مل جائے گی فلان کا پانی پیو شفا مل جائے گی اور کاؤں کو کس طرح علو بناتے ہو اگر ان الگ کے پانی میں سپا رکھی ہے تو ہسپتال بند کر کے ان میں پانی کے مٹکے کیوں نہیں رکھوا دیتے ہو کلا کا خوف کرو من نظلم من اللہ جڑا جنا چاہتا اگر کسی اور دروازے سے شپا مل سکتی تو ایوب کو اس مارگا میں نہیں آنا چاہیے اس کا اپنا بابا باغی اس کا اپنا بابا صاحب اس کا اپنا بابا ابو اس کا اپنا بابا یوسف یہ تو سارے اس اسکر ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہے وہ اپنے بابوں کو نہیں پکارا پکارا تو بابوں کے رب کو پکارا ہے رب تم بابوں کو دیا ان بابوں کو جن کے ساتھ تمہاری کوئی رشتے داری اور اس کے تو اپنے ہیں اس کا تو باپ ہے اس کا تو دادا ہے اس کا تو پردادا ہے. ہے کس کو پکارا رب ربی مست وہ انتار ہے مزا اللہ سارا ماننا کیا دولت برباد ہو گئی گھر والے چھوڑ گئے اللہ سب نے چھوڑ دیا ہے تو نے تو نہیں چھوڑا ہے آئے اللہ کرو فسٹ کا جمنا لاہو تاکہ رحمت عمدہ اللہ. اللہ سب کچھ داؤ پہ لگ گیا تو کچھ بھی نہیں بچا اللہ نے کہا تیری پریاد کی دیر تھی عجیب دا دا. تیرے موں سے بات نکلی شپا بھی ملی مال بھی ملا دولت بھی ملی اہل بھی عطا کر دیے سب کچھ رحمتہ جتنا خرچ ہوا تھا ایک ہی دن میں اس سے ڈگ رہا تھا فرما دیا ہے یہ بیانصیب خراب پریشانیوں میں گرا ہوا رات کی تاریخی باغیوں کی تاریخی سمندر کے پانیوں کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخی ضرورات بازو کو کہ لم جا تاریخی ہی تاریخی دیکھا ان تاریخیوں میں کوئی روشنی کی کرن نہیں روشنی کی اگر کرن نظر آ رہی ہے تو ارس والے کی طرف سے آ رہی ہے مدنگے بن گئی علی بنا دنا فی الظلمات قرآن نے ان تاریخ کی کا دکھا کیا. کیا تھا لا الہ الا اللہ ان تھا منتظر ارش والے کائنات کو تو پتا بھی نہیں تیرا یونس کہاں پڑا ہوا ہے نہ گھر والوں کو معلوم نہ بستی والوں کو معلوم اللہ اس حالت میں مر جاؤں گا کتنا بھی نہیں ہوگا ضلع فلادا پھر ضلع اللہ اللہ عل انی کنتھوں پرانی پھر دیر بھی کائر منہ سے بات ننجل ادھر نکلی ادھر اندھیروں کو دور کر کے اس کی مچھلی کو کشتی بنا دیا جاؤ میرے یونس کو اٹھاؤ اور کنارے پہ پہنچا کے آؤ میں قزا لکھا صرف کسی کو نہیں بخشا کسی کی مصیبت کو دور نہ کیا بندگانے خدا تم بھی آؤ مانگو مجھ سے اسی طرح تم کو بھی لگا دے دوں گا وہ کزا لکھان جن اور بڑھا ہے اس کو مانگتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے اس بڑھاپے میں دماغ چل گیا ہے ہائے اللہ ربا اور کس طرح دوسری جگہ پورا نا نادا ندا سفی یا چپکے سے آواز کی ہلکی آواز سے چھپ کر دعا کی کہ کسی کو پتا بھی لوگ کہیں گے پورے کو کیا لگے رب حبلی مل دن کا بلی یا سوئی سوال ہے آپ کو بچاؤ لو رکھ گے رسی کرتے ہیں زکریہ نے بچہ مانا کہا اللہ صرف بیٹا نہیں چاہیے ابراہیم کا وارث بنا کے دینا ہے دینا ہے اللہ کہتے ہیں ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ابھی اپنی جگہ سے لا بھی نہیں کہ ہم نے کہا یا زری نشروں کا بے ہو لو یا, یا لن من گیا جان زکری یا سن لے انہی پیروں پر ہم نے تجھ کو بچہ کی خوشخبری بھی دی نام بھی خود یا, یا رکھ دیا ہے نام بھی رکھ دیا اتنی جلدی سنی گئی خود مانگ رہے ہیں لمحے کی دیر نہیں ہوتی اللہ یقون غلام وکان تم رات یا کہ وقت برق تو من کے بارے میرے گھر ہو جائے گا بچہ نے کہا تیری بیوی کا گھر بچہ ہو ہی نہیں سکتا اور میری بیوی بہت بستا سر کے بال برف کی طرف پہ کافر پہ مانگنا تھا اور اتو نے اس سے مانگا کہ چاہے تو عورتوں کی گود کو ہری کر کے بیٹا عطا کر دے اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی کتنے کا کیا اور وقت تھوڑا ہے منسا مانگے رب ربھی لینا من خیر فقی اللہ تیرا پیغمبر کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے ہائے ہائے تم کو کے ہوئے بڑی حیا آگی ہے بڑے آزمی ہے تم خدا کا پیغمبر موسا کلیم اللہ مانگنے کا کل کا بتلا رہا ہے ہم مانگو تو اس طرح مانگو کہو ہم گدوگر تو گلی ہم محتاج تو تلنگر ہم سال تھولیاں کو بھرنے والا سلا, کا رسی کا جھولیا کو بھر سکتا نہیں انی لما عماعت من خیرن موسا اپنی زبان سے اپنے آپ کو فقیر گیا نبی کیا کہتا ہے فقیر میں فقیر اللہ روٹی بھی نہیں کھانے کو فجا تمشی حلف ہم نے کہا تو نے روٹی مانگی تھی ہم نے روٹی کا بھی بندوبست کیا روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کر دیا ہے جو روٹی بھی دی گھر بھی دیا گھر والی بھی ادا کر یہ تو نبی تھے سید الانبیاء سید الرسن خوبی جی سید المست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی رمضان کے ساتھ کرمتے ہو سخت موسم میں ترخ موسم میں کار کی یلغار کے مقابلے میں اپنے تین سو تیرہ کمزور ساتھیوں کو لینے نکلے ان ساتھیوں کو جن کے بارے میں حدیث سے بات میں آیا ہے کہ کچھ بوڑھے جن کی کمرے جھک گئی ہوئی ہیں کچھ جوان جو پکے دل کے مارے ہوئے کچھ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کچھ وہ کمزور جو ہجرتوں کے بھی مارے ہوئے بخاروں کے بھی ستائے ہوئے ہجرت گزیرا آفات رسی گا مختلف علاقے ایک طرف قبر کی لشکر بے پناہ کو دیکھا ان کی بے اندازہ کو دیکھا ایک طرف اپنے بے قصو بے بق ساتھیوں کی طرف دیکھا کیا ہوگا یہ کمزور ان طاقتوروں کا کب مقابلہ کریں گے قرآن اکبر لقد نصركم اللہ اکبر فرق اللہ بے بک اللہ سوچا کہ اب ارچ والے کے دروازے پہ دستک دینے کے بغیر کوئی چارہ کرس کو کا پکارا ڈبر کاپتا ہوا ریکار کبر کا لشکر ہے جگہ اپنے ساتھی نہیں پہنچا دیکھا اپنے ماتھے کو تفتی ہوئی ریٹ پہ رکھ دیا صدیق پاس بیٹھے ہیں نبی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی چہرہ مسو گیا کسکیوں کی آواز سے میدان بدر گونجنے لگا پھر آج بھی کے اظہار کے لیے اپنے ماتھے کو ننگی زمین پر رکھ کے کہا اللہ لکھا جی لے سا لم تو بد بابا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں تو لے کے آ گیا ہوں میری تو کل کائنات یہی بے بے بک تھے میرے پاس ان کے سوا کچھ نہ تھا اللہ یہ کمزور یہ بے بے بک نہیں تو نظار لیکن اللہ بڑی طاقت والا ہے اللہ لکھا چیز کاگ رہے ہیں کس سے مانگی سال فائنلی کئی وجہ بتا ہو اتنا ہے رو کیلی ہو گئی نبی کے چہرہ مبارک سے مٹی لگ گئی صدیق بات بیٹھے ہوئے اپنے آقا کے چندے کے ہاتھ رکھا اللہ کے حبیب سر ادرس کو اٹھا لیجیے اب آپ کے رونے کو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے آپ کی چشتینوں مومنوں کے دلوں کو پھاڑ رہی ہے اللہ کے رسول سی اد کو اٹھائیے میرا رب آپ کو رسوار نہیں کرے گا نبی نے اپنے روتے ہوئے چہرے کو اٹھایا چہرے پہ مٹی مری گئی آسمان کیا رسول نگاہ آسمان کی طرف اٹھے گی ہاں گری آخری پڑ کے جا اپنے ساتھیوں کو سنا لے سٹ والے نے محمد کی دعا کو قبول کر لیا ہے یہ یعنی گولہ کی للام تھا میں معاملوں کی مدد کے لیے آ گیا آ جا چکے کس کا کو پکار کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ساری پکارے ندیوں کی تھی ان کی تو سنیں ہم گناگاروں کی کون س یہ تو سارے ترمبر تھے رسول کے ان کی تو سنی ہماری کہہ سکتے ہیں قرآن ایک خاتون کو اس کے خاند نے ماں کہہ دیا پورا راؤ ذر اللہ نے بتلایا کہ تم بھی پکارو اسی طرح جس طرح نبیوں تہمبروں کی سنی اسی طرح انتوں کی بھی سنا پکارو ہوئی نبی کے آئی آقا میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے نبی یہ کائنات نے کہا اب تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہ کہیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ میرا کوئی بھائی نہ میرا کوئی باپ میں جاؤں تو کہاں جاؤں نبی یہ کائنات نے کہا بیوی بی, ہماری بات کیا ہے تیرے خاند نے تجھ کو نہ دیا تو حرام ہو دی. آقا میرے لیے کچھ کیجیے نبی یہ کائنات کے برائے کچھ نہیں اسکر. اس نے اسرار کیا نبی نے انکار کیا اسرار کر نبی یہ کائنات اس کا بات کر جھڑک کے اندر چلے گئے بیوی تو کیا کہتی ہے اب میں کیا کہوں نبی کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی مسجد نبی کا سہن ہے خولا نے سوچا آخری دروازہ نبی کا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے اب جاؤ تو کہاں جاؤں دل میں خیال آیا دنیا کے تو سارے دروازے بند ہو گئے آسمان کا دروازہ تو کھلا ہے اس نے کہا فائدہ سال اکاری بات نہیں کری اس کا دروازہ تو کھلا ہے اللہ پہ دستک ہوئی خدا عالم نے آسمان سے رقبہ ان اللہ سمیر بسی نبی تو نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا لیکن رب نے تو دروازہ بند نہیں کیا ہے اور قرآن قرآن کہتا ہے قد سمے اللہ کو لکھی تجار دلوں کا پیتا ہوں جہاں اللہ اور کس کو پکارا اللہ سمین اس کو پکارا جو بے قصوں کی فریادوں کو سننے والا ہے تبدیل کر دیا ہے آج کے بعد مسئلہ تبدیل ہو گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مو کیا گے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اللہ اس کی بیوی کو اس پہ حلال کر دیتا قرآن. امت کے رہی اور ایک گاؤں کہ مدینہ کے چودھری اپنے دروازوں پہ کھڑے ہیں اپنی عمارت پر ترنگی کو لیے ہوئے کیا کائنات کا شہنشاہ رہا ہے ہمارے گھر میں آئے گا آج ہمارے شہر ہم میں گا اور اس کے سردار خضرت کے سردار کھڑے ہیں نئی کائنات اپنی اونچی کسما میں شکوا سوا ہے اور اس کے سردار کی حویلی آئی قصلت کے سردار امے یوگ اپنے گھر میں بیٹھی بھی ہے اب وہ को ہے میں نے سنا ہے آج رحمت کائنات یسرم میں آ رہے ہیں کہا कहा بھی تم نے ٹھیک سنا ہے کہا تم بھی جاؤ نبی کو کہو آج ہمارے گھر میں آ جائے اب وہ یوگ کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرمانے لگے امیر یوگ کیا باتیں کرتی ہو گجرت کے سرداروں کے ہوتے ہوئے ہماری حیثیت کیا ہے کہہ لگی تم نے چھیک کہا ہے مجھ سے بھول ہو گئی لیکن نبی کی محبت میں ہوئی ہے یہ جی یہی چاہتا تھا کہ گرجے ہمارا گھر ایک کمرے کا ہے لیکن اگر آج ہمارے گھر میں آ جاتے تو آسمان ہمارے زمین پہ نہیں اترا تھا لگا بھولی باتیں کرتی ہو اور اس کے گھرانے کے سردار کا گھر آیا لگام ساری لگا ہٹ جاؤ लगा مانو رتن ہٹ جاؤ میری اونٹلی کی لگام نہ کھانا آج میری اونٹلی وہی روکے گی بہرانہ میں روکے گا آج اپنی مرضی سے نہیں رکوں گا خبر پھیلی کہ کے گھرانوں سے گزرے اب قدرت کے گرانے چلو یہ بادے کائلو کے شہنسا کی فواری آ رہی ہے کہاں بڑے گھرانے گزر گئے کہاں گزر گئے کہا کیسے گزرے کہا نبی نے کہا ہے آج چودریوں کی چودراہٹ نہیں دیکھی جائے گی جبریل نے اس کی لگام خل خامی ہوئی ہے آج وہاں جہاں رنگ روکنے کا حکم دے گا ہائے ہائے ہائے انہیں کہتی ہے جاؤ ابو ایوب پھر تم بھی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ اپنی تمنگریوں چوبراہٹوں کو لے کے آئے ہیں کہ نبی کو اپنے گھر میں لے کے جائیں میں اپنے رب سے درخواست کرتی ہوں کہ رب ہمیں یہ عزت عطا کرے ابو ایوب دروازے پہ کھڑا ہے ایوب اپنے سر سجے میں اللہ آج اگر شہنشاہ کائنات کی سواری ہمارے گھر میں آ جائے تو تیرا کیا شہنشاہے گا اللہ آئی شور مچا بچا ایوب نبی سنا دواؤں میں اور تہذیب بھی جب نبی کی اونٹنی کی ہناٹ سنی تو آنکھوں سے آنسو کے ساتھ زبان سے چیخیں بھی نکلنے لگی اللہ اب جب ہمارے دروازے تک آئی پہنچی ہے تو آگے نہ جانے دینا ابھی اس کے الفاظ ہے ہچکچاتے ہوئے اپنے گھر کے دہلی پہ کھڑے کے آتی ہے جبریل نے جس کی مہاشا ہوئی ہے دیکھتی ہوئی کہ وہ گھر کہاں ہے جس گھر میں رب سے برخاست ہو رہی ہے کہ آج کا ایناج کا سردار ہمارے گھر میں آ جائے اب اللہ کا گھر آیا نے نگاہ اٹھائی اور بیٹھ گئی سارا جلدی سے آگے بڑھے کہ اس غریب گھرانے میں تو اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے کہاں بیٹھے اے لگائی ہو چند قدم گئی پھر ابو ایوب کا چہرہ دیکھا پھر پلٹ کے آ گئی پھر لائن لگائی پھر آ گیا بھائی پھر اس کے ایوب کی دعا لگے دی آئی پھر پلٹی اور اب کے جب پلٹی ہے تو ابو ایوب کے دروازے کے اندر اپنا سر رکھ لیتی ہے اور ابو ایوب کھڑا ہے نبی سے، صحابہ بہ ہیں فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو کیا آج آسمان والے کے حکم پہ جبریل نے میری مہار میری اونٹنی کی مہار تیرے دو کے ساتھ باندھی ہے ابو ایوب نیچے سے آواز ہوتا ہے ان میں ایوب سر پر اٹھاس والے نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور سیدم آج ہماری کوٹری بہارا کہ عجیب و دعوت دان ازادآ فلی تجیبی بلیو منوبی لال یا شدول مومنوں مانگنے کا طریقہ سیکھو اور اس انداز سے مانگو کہ کاری کائنات سے تعلق ٹوٹ جائے ایک اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے پھر ابھی تمہاری زمان سے بات نہیں نکلے گی کہ اللہ اسے پہلے قبول فرما گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی جھولیوں پہ پھیلانے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الحمدللہ رب العالمين.